ڈبل <سؤال> رسوم أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة في الغداء وكل هدى في الزلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السبيل الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حکم وسن اللہ حضرات آج کے اس اجلاس کا عنوان ہے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 صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منا مناتے ہوئے یا ان کے نام کی آڑ سے ہوئے ان دنوں میں اور آج کل چالیسویں کے دن تک اس قسم کی گپتگو کی اور ان لوگوں کے خلاف کی جو کائنات میں نبی مکرم رسول مزم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند ترین اور آزاد ترین شخصیتوں کے مالک ہیں کہ جن سے کائنات کے ان تمام لوگوں کو محبت و عقیدت ہے جو سرور کائنات سے پیار کرتے ہیں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 ایسے لوگ ہیں جن کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی رابطہ نہیں اگر کوئی شخص شہادت حسین کا نام لے کر یزید کے بارے میں گفتگو کرے یا ابن زیاد کے بارے میں گفتگو کرے اور قاتلین حسین کا تذکرہ کرے کہ حسین کو کنہوں نے قتل کروایا کنہوں نے قتل کیا تو اس بارے میں تو شاید گفتگو اور بحث و مباصر کی گنجائش نکل سکے لوگ اپنا موقع پیش کریں کہ حضرت حسین کے قاتل شام کے اور یزید کے ساتھی ہی ہیں اور ہم شیعہ کتابوں سے اپنا موتو پیش کریں کہ حسین کے اصل قاتل کوفہ کے شیعہ ہیں پھر تو گفتگو کی گنجائش ہے بہرحال وہ اپنا موٹو پیش کریں ہم اپنا محم ہم شیعہ کی مشہور تاریخ یا سے یہ بات ثابت کریں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جب قافلہ حسین کوتے میں داخل ہوا تو ان میں حضرت حسین کے بڑے بیٹے جناب زین العابدین بھی تھے اور وہی پرلنگ تھے جو باقی زندہ بچے تھے جنہیں شیعہ حضرات بیمارے کربلا کے نام سے یاد کرتے تھے انہوں نے اور جنہیں چوتھوں امام معصوم بھی سمجھا جاتا ہے وہ امام جس کی زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکلتی انہوں نے کوپا میں داخل ہوتے ہوئے کوپیوں کو روتے ہوئے دیکھا عورتیں بھی ہو رہی ہیں مرد بھی رو رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا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 انہیں مزلوں طور پر, پر مارا گیا فرما ان تل ہاؤن سمن قتل ہوں ندن اگر میرے باپ اور میرے گھر کو ان نے نہیں مارا تو مجھ کو بسلا اور کس نے مارا ہے یہی تو قاتل ہے قتل کرنے کے بعد ناسم بھی شروع کر دیا ہے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 جو واقعہ کربلا سے پچاس سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اس سے زیادہ تعجب کی بات نہیں نام کوئی ظلم کی بات اس سے بڑی چپا کے کیا ہے کہ نام حسین کا اس کی شہادت کا واقعہ کربلا کا موسم حسین پہ اور گاندھی صدیق کو بھی جاتی ہے جو حسین کی شہادت سے سینتالیس برس پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے کتنے تعجب کی بات گالی فاروق کو جو حسین کی شہادت کے اڑتیس سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے جلد یور کو جو واقعہ کربلا سے بلا تھے اٹھائیس برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکی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 اس سے یزید نے خلافت چھینی اور خلافت کے چھیننے کا آغاز سدیق کے زمانے سے ہوا ہے اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہوئے اس پہلے شب کا تسکرا کرتے ہیں جس نے خلافت کے چھیننے کی تلا کی پہلے حسین کے باپ کی خلافت سدی کو فاروق نے چھینی تھی اس لیے ظلم کا آغاز وہاں سے ہوا اس لیے ہم ان کا خطرہ کرتے ہر کوئی ان عقل مندوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ اگر حسین کے باپ کی خلافت چھینی گئی تھی تو اس وقت حسین کے باپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا تھا اور اگر بیٹھا تمہارے قول کے مطابق ہماری بات نہیں ہے تمہاری گپت کے مطابق بیٹا اپنے حق کے لیے کنور اٹھاتا جنگ کرتا ہے تو باپ جو شہرے خدا تھا اس نے جنگ کیوں نہیں کی جو کام بیٹے نے کیا باپ نے کیوں نہیں کیا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 باقی سب نقل ہے ہمارے نزدیک علی کی محبت اس لیے کہ وہ نبی کا دعواد ہے ہمارے لیے حسین کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ نبی کا نوافا ہے ہم ساخت مسد ان سے اس لیے حصیت کرتے ہیں کہ وہ نبی کی بیٹی ہے اور اسی لیے ہمیں سے اس لیے پیار ہے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 دیش سے ساری کارلوس میں سب سے زیادہ سن لو کوئی عقیدت میں چھپانے کی بات نہیں ہے ہم لک چھک کے بات کرنے کے آگے نہیں ہیں صاف بات کرتے ہیں کوئی اگر لا چھپا کے بات کرنے والا ہے تو وہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے جو اس کو بھی سید وشو آزاد ہے جس کو ذاکروں نے سید و بنایا اور اس کو بھی سید شہدا کہے جس کو ناٹک بہی نے بنایا ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے ہم تو صاف آف کہتے ہیں ہمیں سیدھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیارا ہے اس لیے کہ ہمارے آقا کو اس سے سب سے زیادہ پیار تھا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 سب سے اوکن کا سفر سب سے آلہ سفر ایک سفر آسمانوں کا اور ایک سفر مدینے کا آسمانوں کے سفر کے لیے نبی نے جگنیش کو حفاظت کے لیے منتخب کیا اور مدینے کے سفر کے لیے نبی نے صدیق کو حفاظت کے لیے منتخب کیا آسمانوں پر प्यारा سے زیادہ जमीन کوئی نہیں زمین پہ سدھی سے زیادہ پیارا کوئی نہیں, نہیں. بات تو سوچی سالی گگرما آسمانوں پر بھی سفر کے لیے اور بہت تھے زمین پر بھی سفر کے لیے اور ابابیوں مسئلہ یاد رکھنا پچھلا نبی کا اپنا گرانا موجود تھا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 رانا اپنی ہماری زمین اللہ کے لیے ہجرت سے زیادہ مقدس سفر کوئی تھی آقا میرے لیے کیا حکم ہے فرمایا جس نے مجھے سفر کا حکم دیا اسی نے مجھے تیری رفاقت کا بھی حکم دیا ہے سدھی کہہ لگے آلہ ہو سمانی یا رسول اللہ عرش والے نے میرا نام لے کے کہا ہے کائنات کے امام نے کہا ہاں سدیقرچ ارشوالے نے تیرا نام لے کے کہا کوئی اس دن سدیش کے آگے نہ تھا اگر کوئی ہوتا تو اس کو بتلاتے اور پھر یہ سفر کیسا سفر تھا میرا سے اس لحاظ سے مختلف کہ رفاقت جبریل کی اور برا کرش کی برا کر سو اور یاد رکھنا ہجرت کی رات کوئی چیز بھی لوگ کے پاس ایسی ندی جو سدیق کی نہ ہو ساتھ صدیق کا اٹنی صدیق کی اٹنی کی, کی مہار سامنے والا نوکر صدیق کا کھڑا صدیق کے گھر کا رائے سال میں تین دن بکریوں کا مل ابو بکر کی بکریوں کا اور سامان باندھنے کے لیے چادر کا ٹکڑا ابو بکر کی بیگی کا کوئی ایسی تھی اس راک نبی کے پاس ایسی نکی جو صدیق کا نہ ہو اور اسی لیے نبی نے کہا تھا اللہ امن اللہ سے علیہ ابو بکر سن سنو کائلاس کے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا لیا لیکن صدیق کا بدلہ میرے ارد والے رب کے سوا کوئی چکا سکتا ہی نہیں کون چکا ہے اس سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں ہماری عقیدتوں کا مرکز ہماری محبتوں کا محور ہمارے لیے کائلاس میں سب سے پیاری شخصیت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 الگ کیا ہو علی کو پاس رکھا ہو کبھی نہیں ہوا ساری تاریخ اٹھاؤ کہتے ہو نا علی کو کچھ خصوصی باتیں دینی چاہیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صدیق پاس نہیں علی پاس ہے اور ایسے بے شمار باتیں آج جب علی نہیں صدیق موجود ہے ہجرت کی رات بھی علی نہیں صدیق موجود لارے سور میں بھی علی نہیں صدیق سپرے ہجرت میں مبینے تک علی نہیں صدیق رضما کرو کے بعد علی نہیں سدیق اور ایک دن آیا جب مکہ پتا ہو چکا اور نبی نے امامت حج کے لیے جانا تھا نہ جا سکے کہ اس کو بھیجوں گا جو محمد کا قائم مقام ہوگا نظریں انتخاب پڑی تو صدیق سے پڑی اور اس والے نے کہا آج صدیق نہیں علی ہے آنے والا زمانہ آئے گا کہنے والے کہیں گے ایک دفعہ صدیق نہیں تھا علی رکھا تب اسے رخ بھی ملوم دیے اور اس والے نے کہا جاؤ علی کو کہو کہ ابو بکر کی قیادت میں حج کرے تب واپس آئے جب صدیق واپس آئے کوئی لما ایسا نہیں ہے جب صدیق پاس نئی اور علی پاس ہے اور کوئی دور ایسا نہیں جب صدیق موجود نہیں سفر میں موجود حضر میں موجود اور والے نے کہا جس کو تم نے و حضر میں ساتھ رکھا ہم نے قبر میں بھی ساتھ رکھ دیا اور مدینے والے نے کہا جب کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی مسجدیں پاس میں آیا صحابہ سمت مسکراتا ہوا دیکھا ارشاد کیا لوگوں خوش کر جاؤ قیامت کے دن محمد اسی طرح اٹھے گا اس کا دان ہاتھ صدیق کے کمے پر ہوگا قبر میں بھی ساتھ اثر میں بھی ساتھ اور کہا جب پانی پلاؤں گا تو دانے ہاتھ صدیق کے اکبر ہوگا اور اس کا پر بھی ساتھ کہا جب میں جنت پر دستک دوں گے پیچھے مڑ کے دیکھوں گا صدیق نے میرا دامن فادا ہوا ہے لمحے بھر کے لیے جبال ل یہاں تو یمن میں بھی بھیج دیا باقی سارے پاس ہیں علی پاس پاس کیا کرتے ہو پھر کہتے ہو حق چھینا کس نے حق چھینا ہے گنا ہے تو کرناٹکیں وہیں سے کرو جس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی اضلاع کے مطالعہ سے پوچھا میری بیویوں میرے ساتھیوں کا عالم کیا ہے کہا آقا آپ کی بیماری سے دل گہستہ آسام شکستہ مسجد نبی کے سہن میں آپ کے دروازے کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں بلال کئی دبا کے دستک دے گیا ہے مقتدی موجود ہیں امام موجود نہیں ہے آقا انہیں آپ کا انتظار ہے فرما مرو ابا بکر سلی میرے ابو بکر کو کہو آج محمد کے مقتدیوں کی امامت میرے ابو بکر نے کروانی ہے شیرنے کا اگر گلا ہے تو اس دانت گرامی سے کرو جس نے خود اپنے دبت مبارک سے اپنے مسلح کے ابو بکر کو کھڑا کیا اور اس دن بھی ہجرت کی رات کی طرح اپنے سارے رشتہ دار موجود علی بھی موجود جسا داخ بھی موجود فصل بھی موجود ہوٹین بھی موجود لیکن کہا میری زندگی میں میرے مسلح امامت پہ ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا مروزہ بکرے میں جواب ملا آتا کسی <تصفيق> تین مرتبہ کہا پھر آسمان سے جبری لا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 زمین پہ مومن نہیں مانتے اور پہ خدا نہیں مانتا مانتا ہے تو اکیلے صدیق ہی کو مانتا ہے پھر آگے بڑھے مسجد میں حضور کی خوشبو پھیل گئی صحابہ بھاگ کے کہ آ کہاں آگے کچھ کھنکارے کہ ابو بکر کو پتہ چل جائے آ کہ آگے آتا آگے بڑھے سبوں نے راستہ دیا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 اور کوئی نبی کے ساتھ مسلے پہ کھڑا ہونے کی سکت رکھتا ہمارا پیال اس لیے میں من رحب اللہ سے لے کر یا رسول اللہ آئسا میں من رجا یا رسول اللہ ابو آ. کائنات میں کون پیارا صدیقہ مربع میں یا رسول اللہ فرمایا صدیقہ کا باپ صدیق اور اگر چینی ہے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 فرمایا اگلے برس آنا کچھ ہوا تو دے دیں گے اور اپنے عقیدوں کی بھی اصلاح کر لو اس بڑیا کا کتنا واضح عقیدہ جو ہم نے ضرور میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کا مالک ہم نیکوں کو بنائیں گے تو پوچھو والے مالک اس صدیق کے زمانے میں اس کو اس زمین کا مالک کیوں بنا اسلام کو فتوحات کیوں عطا کی تھی پوچھو ارشمانے نے قرآن میں یہ کیوں کہا تھا یا آئی الذین آمنو من منو میں یہ سب زمین کو مندی ہے فصل بھائی آ کے آئے گا کچھ لوگ اسلام چھوڑ کے مستد ہو جائیں گے ان کی سرکو بھی کرے گا تو وہ کہے گا جس سے میں محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے کون تھا جس نے مستقبل کی سرکوبی کی تھی کون تھا اگر اعتراض کرنا ہے تو قرآن پہ پر کرو کھل کے تو قرآن نہیں مانتے